الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلهام الدين أما بعد وعن فضالة ابن فضالت ابن عبيد نذي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ثم يدعو بما شاء الله أحمد والثلاثة وصحه الترمذي وابن حبان یہ حديث نماز میں دعا کرتے وقت بالخصوص تشاہد میں کیا طریقہ ہونا چاہیے کیا آداب ہونے چاہیے اس تعلق سے یہ حدیث ہے جبکہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے تشاہد کے تعلق سے اور اس سے پہلے نماز کی کیفیت وغیرہ وغیرہ سے متعلق بہت ساری حدیثیں پڑھ چکی ہیں پڑھ چکے ہیں اور آج یہ حدیث تشاہد کے بعد چونکہ تشاہد کی دعا کے بعد حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشاہد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد دعا کرنی چاہیے اور مختلف دعائیں اس تعلق سے ثابت ہیں جیسا کہ آگے آ رہے ہیں یہ حدیث اس تعلق سے ہے کہ فوالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا ولم احمد اللہ ولم يصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمدے بیان نہیں کی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جلد بازی سے کام لیا پھر جب وہ نماز پڑھ چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سے نماز پڑھے تو اللہ کی حمد سے اس کی ابتدا کرے اور اس کی تعریف سے ابتدا کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اس کے بعد جو دعا چاہے کرے تو تشاہد میں جس وقت ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس وقت اللہ کی ہمد وندہ بیان کرتا ہے التحیات للہ و طیبات السلام علیہ نبی یہ سب شروع میں حمد ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مومنین پر ان کے لیے دعائیں رحمت ہے پھر تشاہود کا اقرار ہے پھر درود شریف ہے پھر اس کے بعد دعا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سب نہ پڑھ کر کے تشاہود میں بیٹھ کر کے دعا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آداب سکھایا کہ پہلے اللہ کے حمد بیان کریں یعنی تحیات وغیرہ پڑھیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں پھر اس کے بعد دعا کریں دعا پڑھیں دعا کریں اپنے لیے جو خوش دعا تو معلوم یہ ہوا کہ تشہد میں تحیات درود شریف پھر اس کے بعد دعا کریں گے مختلف دعائیں حدیث سے ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایک بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ تشہد میں تشہد میں بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے یا تشاہد بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے تشاہد میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں صاحب اکرام کو سکھائی یہ حدیث مسلم احمد کے اندر موجود ہے سنن ترمزی اور ابو داود اور ابن ماجہ کے اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث حسن ہے وعن أبي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي فسكت ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم او کما تم علاح مسلم ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں آپ پر درود بھیجیں تو کیسے ہم آپ کے اوپر درود بھیجیں کہاں حکم دیا ہے ہاں ان اللہ و ملا علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں یادین آ من سلی وسلم و تسلیمہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج تسلیمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو تو اسی آیت کا حوالہ دے کر کے بشیر ابن رضی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیسے درود بھیجے آپ کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود سکھایا کہ کہو اللہ محمد وعلی آل محمد اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر رحمت نازل فرما اب آل محمد میں آل محمد میں تمام ایمان لانے والے بھی شامل ہیں تمام صحابہ کرام بھی شامل ہیں آپ کے گھر والے اور ازواج متحرات بھی شامل ہیں اور بالخصوص اس آل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے اوپر زکات حرام ہے یا کہہ لیجئے جن کو زکات دینا جائز نہیں ہے ان کو ہدیہ دیا جائے گا تو اس آل کے اندر تمام لوگ شامل ہیں وہاں علی محمد اور کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر آل پر رحمت ماضل فرما اور جو ہم لوگ درود پڑھتے ہیں اللہ مسل علی محمد والا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم والا علی ابراہیم ان حمید مجید یہاں پر مختصر طور پر ہے کہ جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلات و السلام کے خاندان پر ان حمید مجید تو قابل تعریف ہے اور تو بزرگ, بزرگ ہے اسی طرح سے وبارک علی محمد اور یا ہم لوگ پڑھتے اللہ مبارک آلہ محمد اور برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد پر جیسا کہ تو نے برکت عطا فرمائی کس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کے آل و اولاد پر ان حمید کہا میدم مجید بے شک تو قابل تعریف ہے اور تو بزرگ ہے مجید مانے بزرگ اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا طریقہ بتایا اور درود کے مختلف الفاظ ہیں ایک تو آپ حدیثوں میں بار بار سنتے ہوں گے ہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود یہ بھی درود ہے مختصر طور پر اور یہ جو درود آپ نے سنا یا نماز میں جو درود پڑھتے ہیں یہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور سکھایا اور اس درود کو نماز میں بھی پڑھیں گے تحیات کے بعد تشہود کے بعد اور عام حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے اور بھی درود پڑھنے کے مختلف اوقات ہیں ذکر بات یہاں پر آئی ہے تو میں ذکر کر دوں کہ مختلف اور بھی اوقات ہیں درود پڑھنے کے کسی کو معلوم ہے جی جمعہ کے دن کسرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعہ کے دن کسرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں دیا اور اسی طرح سے جی, جب جی رسل رسل آ جائے تو ہاں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے آپ کا ذکر کیا جائے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم مختصر طور پر یا اور بھی اور زیادہ پڑھنا چاہے آدمی تو پڑھے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گرامی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے درود پڑھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ میری امت کا سب سے بخیل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اور ایک تین طرح کے لوگوں کے سلسلے میں ایک حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ آدمی ناکام اور نامراد ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ ہاں میرے اوپر درود نہ بھیجے تو درود بھیجنا دیکھیں نام جب آ جائے تو درود بھیجنا چاہیے اب درود بھیجنے کے بجائے جس میں کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ کا نام آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا کی جاتی ہے اب اس کے بجائے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اب لوگوں نے ایک بدا ایجاد کر لی ہے کیا انگوٹھا چوبنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بجائے درود بھیجنے کے اپنا ہی اپنی ہی انگلی اپنا ہی انگوٹھا اپنی ہی آنکھ اور اپنا ہی منہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا دیا نہیں اپنا ہی تو سب کچھ کیا آپ نے اگر کسی دوسرے کا آدمی پیشانی چومتا ہے ہاتھ چومتا ہے تو چلیے اس کا ادب احترام کیا آپ نے یہاں تو آپ نہیں سب کچھ چوم رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ایک بدا اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نے جو وحید فرمائی ہے کہ وہ شخص سے انتہائی ناکام اور نہ نا مراد ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا کے بھی مستحق ہوتے ہیں یہ لوگ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں نام لے درود پڑھنے کے بجائے جو انگوٹھا چومتے ہیں تو اس بدوا کے بھی مستحق ہوتے ہیں اور اس کے بھی مستحق ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بقیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے اور اسی طرح سے درود پڑھنے کے اوقات میں سے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ و والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابو برحمتی اپنے ہاں غائب ہے دعا کی کتابوں سے یہ غائب ہے نکلتے وقت اللہ بسم اللہ وسلاط والسلام علی رسول اللہ اللہ عمنی اسلو من منتبلک یہ نکلتے وقت دعا پڑھیں اور کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھے اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یا صلی اللہ حلت له شفاعتی اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ جو شخص مؤزن کے اذان کا جواب دے یعنی اذان کا جواب دے جیسا مؤزن کہتا ہے ویسا کہے سوائے حیا فلاح کے کہ اس وقت جو ہے لا حول ولا قوت الا اللہ کہ پھر اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجے اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سو او اس کے اوپر دس بار رحمت نازل فرمائے گا پھر میرے لیے اللہ سے میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرے یعنی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے کہ آتے محمدہ نیل وسیلہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نامی جو جنت کے اندر سب سے اونچا مقام ہے اس مقام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرما دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے میری شفاعت نصیب ہوگی کب پڑھنا ہے درود ازان کے بعد ہمارے ہاں بھائی لوگ کب پڑھتے ہیں ازان سے پہلے اور ازان کے بعد غائب ازان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا حضرت بلال ضلع ہو تالان ہو ازان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم ازان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے صحابہ اکرام کا یہ عمل نہیں ہے جو عمل صاحب اکرام نے نہ کیا ہو وہ عمل اچھا کیسے ہو سکتا ہے تو درود پہلے نہیں پڑھنا ہے درود ازان کے بعد پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ سلام کما علیم اور سلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اس طرح سے پڑھو جیسا تم نے جان لیا ہے خاص کر کے اس کو نماز کے ذمن میں نماز کے ذمن میں یہ سوال ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے اتحیات اللہ و السلامات یہ بات السلام و علیہ کا یہ ہے سلام نماز کے ذمن میں یہ سوال ہوا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام تو تم کو سکھایا جا چکا ہے کہ کیسے تم سلام پڑھو السلام علیہ کا ایوہن نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس لفظ سے کس لفظ سے السلام و علیہ کا ای النبی اے نبی آپ پر سلام تو اس سے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پھر ہم نماز میں تو پڑھتے السلام علیہ کا ای النبی ہو آپ مخاطب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے کہ اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو تو اسی طرح سے ہم لوگ بھی مخاطب کرتے ہیں ہم لوگ بھی مخاطب کر کے یا نبی سلام علیہ کا یا نبی یا حبیب رسول سلام علیہ کا یا حبیب سلام علیہ کا ہاں اس طرح سے ہم لوگ بھی مخاطب کر کے پڑھتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے یہاں بھی تو ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں مخاطب کرنا شرک ہے تو کیا کہتے ہیں یہاں یہاں تو نہیں کہتے یہاں تو آپ کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ایک دعا ایک دعا وہ ہے ایک دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ویسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہم پڑھتے ہیں صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں رہتے تھے باقی اور صحابہ مکہ میں کتنے اور پورے عرب میں جزیرت العرب میں تقریبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک یمن تک کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے کتنی جگہ پر مسلمان تھے لیکن سب مسلمان السلام علیہ کے ایوہنبی پڑھتے تھے تو اس سے ان کی مراد کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا یا حاضر جاننا یا یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلام کو سن رہے ہیں یہ مراد ان کی نہیں تھی بلکہ ذہنی طور پر یہ چیز تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں اور خود وہ نبی جنہوں نے یہ دعا سکھائی اتہیات میں وہ نبی بھی یہی پڑھتے تھے وہ نبی بھی یہی پڑھتے تھے تو پھر نبی اپنے اوپر پڑھے سلام پڑھے درود پڑھے سلام پڑھے تو یہ کیا بات ہے سمجھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ اس طرح کی چیز کیا ہے کہ یہ چیز ایک دعا میں شامل ہو جاتی ہے جب دعا میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں دوسری چیز اس کے اوپر لا کر نہیں فٹ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا سکھائی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں یا حاضر ہم مان رہے ہیں نہیں بلکہ یہاں تک کہ اسی خطرے کے سبب باد صحابہ نے اس کا سیگا بدل دیا تھا کیسے جیسے حضرت عبداللہ اللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ السلام علیکہ ایوہ النبی و علیہ کا پڑھنے کے بجائے السلام علی النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتو پڑھتے تھے السلام علی النبی نبیے علیہ کا پڑھنا انہوں نے بند کر دیا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ ہاں آدمی جو ہے پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام سن رہے ہیں یہ دعا ہے جیسے قبرستان میں جا کر کے دعا پڑھتے ہیں سلام ہاں یا اہل القبور اے قبر والے تمہارے اوپر سلامتی ہو تو یہ دعا ہے ان کو مخاطب کرنا مقصود نہیں ہے ان کو مخاطب کرنا مقصود نہیں ہے کہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں اور ہماری ساری باتوں کو سن رہے ہیں نہیں ایک دعا ہے کیونکہ اسی پر بس نہیں بلکہ دعا آخر تک ہے اور سلام کا تو صرف اتنا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ تو بہت ساری اس کے جوابات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا طریقہ تم کو معلوم ہو چکا ہے اور درود اس طرح سے پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھائی اور جو لوگ دوسرے انداز میں درود پڑھتے ہیں ان کا ایک تو طریقہ غلط کہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی فجر کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد عید کی نماز کے بعد یا مختلف مجلسوں میں اس طرح سے کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو کر کے اس طرح سے درود نہیں بھیجا ہے اور ہم صاحب اکرام سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے نہیں ہو سکتے اور نہ صاحب اکرام سے بڑھ کر کے ہم درود بھیج سکتے ہیں تو جب انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تو ہم کیوں طریقہ اپنائیں ہم یہ وہ طریقہ کیوں اپنائیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کھڑے ہو کر کے درود سلام بھیجتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہوتا ہے ان کا کیا نظریہ ہوتا ہے وہ اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ خیال کے ساتھ یہ سلام پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتے ہوتے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو آپ کی سواری تشریف لاتی ہے یعنی آپ تشریف لاتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے کاقاعدہ تو ادب اور احترام میں کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیہ کا گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود اپنے سامنے پا کر کے خیال کر کے اس طرح سے سلام پڑھنے لگتے ہیں تو کیا یہی صاحب اکرام کا نظریہ اور خیال تھا عقیدہ تھا آ? نہیں کہیں بھی کوئی ایک مثال نہیں مل سکتی اس لیے آ? درود و سلام کا وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو صاحب اکرام نے صالحین نے ہمیں بتایا جیسے یہ اللہ علیہ محمد اسی طرح سے نماز میں جو ہے اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علی محمد مبارک وسلم اس طرح سے الفاظ جو ہے پڑھ سکتے ہیں جس میں کسی طرح کا حلو نہ ہو کسی طرح کا جو ہے وہ خیال نہ ہو وہ عقیدہ نہ ہو جو آج ہمارے ہاں ہے اگلے حدید ہو رہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشهد احدكم فليستعيذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا ومن فتنه والممات ومن فتنه المسيح الدجال متفق عليه وفي روايه لمسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير الله جل رسول الله صلى الله وسلم نے تشہد میں فرمایا کہ جب تم تشاہد سے فارغ ہو جاؤ اور تشاہد میں اب اگر یہ لفظ صرف ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ تشاہد اور درود شریف دونوں سے فارغ ہو جاؤ تشاہد اور درود شریف سے فارغ ہو جاؤ کیونکہ صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ادا صلی اللہ فلی احمد اللہ ربی و ربا تم سلی علیہ نبی صلی اللہ وسلم کہ جب تم دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو پھر دعا کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تشاہد سے فارغ ہو جاؤ یعنی تحیات اور درشری شریف پڑھ لو تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو بڑی اہم چیز وہ کیا چیز ہے کیا کہو اللہم انی اعوذ عنی من عذاب جہنم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اومن عذاب القبر اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اومن فتن تل محیا اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے ومن فطن تل مسیحت دجال اور مسیح دجال کے فتنے سے یہ چار چیزیں ہو گئیں جہنم عذاب قبر زندگی اور موت کو ایک شامل کریں گے اور پھر مسیح دجال جہنم کے عذاب کے بارے میں معلوم ہے سب اسی طرح سے عذاب قبر اس حدیث سے پتا چلا کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے ہاں؟ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں کہ نیک بندہ مومن ہوتا ہے سوال جواب کیا جاتا ہے اس کو فتنتے یہ فتنائے قبر کہتے ہیں ایک فتنائے قبر ہے ایک عذاب قبر ہے فتن قبر کیا ہے سوال جواب کو فتنہ کہتے ہیں فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آزمائش تو قبر کے فتنے سے سب کو گزرنا ہوگا قبر کے فتنے سے اس آزمائش سے سب کو دو چار ہونا ہوگا مسلم کافر مومن ہاں اور یہاں تک غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ چھوٹا بڑا سب کو اس سے گزرنا ہوگا یعنی سوال جواب سب سے کیا جائے گا سوائے غالباً شہدا ہیں جن سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تلوار کی چمک سے چمک نے جو ہے سب چیز کو مطلب ان سے یہ معاف کر دیا تو بہرحال تو فتنہ قبر ہے اور یہاں پر عذاب قبر ہے عذاب قبر کے سلسلے میں ایک بات اور ذکر کرتا چلو کہ دیکھیں عام طور سے قبر سے مراد وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں کسی کو دفن کیا جاتا ہے اسی کو قبر کہ لیکن اگر کسی کو قبر میں دفنایا نہیں جاتا ہے تو کیا مطلب وہ قبر میں نہیں ہے ہاں؟ اس کی بھی قبر ہے لیکن ہماری نظر میں نہیں بلکہ یہ جو برزخ کی زندگی برزخ کی زندگی ہے اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے جس میں سوال جواب ہے جس میں عذاب ہے نعیم ہے مثال کے طور پر کسی انسان کو مار دیا گیا اور درندوں نے کھا لیا یا درندوں نے چیر پھاڑ کھایا کوئی سمندر میں غرق ہو گیا مچھلیوں نے اس کو ٹکڑے لقمہ بنا لیا کسی کو جلا دیا گیا جلا کر کے رات جو ہے ہوا میں اڑا دی گئی سمندر میں پھینک دی گئی تو کیا مطلب وہ عذاب قبر سے یا فتنے قبر سے قبر کے سوال جواب سے بچ جائے گا نہیں یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے جہاں کہیں بھی انسان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کے حصے کو اکٹھا کرتا ہے اس کے پاس منکر نقیر فرشتے آتے ہیں سوال جواب ہوتا ہے جیسا وہ بندہ ہوتا ہے اگر سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مومن بندہ ہوتا ہے اور اگر کامیاب نہیں ہوتا کافر مشکل کامیاب نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے چاہے ہماری نظر د... نظریں دیکھیں یا نہ دیکھیں کیونکہ وہ زندگی ایسی ہے جس سے سب کو گزرنا ہے چاہے جس کو جیسے جلا دیا جائے یا راکھ میں اڑا دیا جائے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ قبر اس مراد وہی گڑھا ہے اگر اس گڑھے میں کسی کو دفنایا گیا تو ٹھیک ہے سوال جواب ہوگا اور دفنایا نہیں گیا تو وہ بچ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو یہ نظام اور سسٹم ہے یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے آدمی کا آدمی کے جسم کا حصہ چاہے جہاں بات سمجھ میں آ گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام قرآن اور حدیث کو صاحب اکرام کے منہت پر سمجھنے والی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو اہل سنت والجماعت جماعت اس کو عذاب قبر کو ثابت مانتے ہیں کہ عذاب قبر ہے اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے کچھ لوگ عقل پرست جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہاں عزاب قبریں آپ کسی بھی قبرے کو کھول کر کے دیکھ لیجئے کہاں قبرے کیا کہتے ہیں قبرے میں عذاب ہوتا ہے کسی کو جو ہے جلا دیا گیا اس کو قبرے ملی ہی نہیں تو کہاں سے آزاد قبرے ہوگا تو ان کے لیے دلیل قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے یہ حدیث بھی ہے اور عقلی طور پر بھی ان کو جواب دیا جاتا ہے کیا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے سویا ہوا انسان اور ایک آدمی جاگ رہا ہے اس کے پاس سونے والا شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کیا کہ اس کو کوئی مار رہا ہے کوئی کیا کہتے ہیں دوڑا رہا ہے کوئی اس کو جلا رہا ہے کوئی تکلیف دے رہا ہے سب کچھ اس کے ساتھ حادثہ پیش آ رہا ہے اور وہ پریشان ہے خواب میں بہت زیادہ بیٹھے, و... بیٹھے ہوئے انسان کو کچھ پتا چلے گا نہیں. نہیں پتا چلے گا تو یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اگر اللہ اللہ کی حکمت بھی ہے اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہ قبر میں جس بندے کو عذاب ہوتا ہے اگر اس کی چیخ و پکار کو انسان و انس و جن کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے اگر اسے تم لوگ سن لو تو تم لوگ کبھی بھی اپنے مردوں کو قبر میں دفن تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفرمائے کہ سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نہیں سنتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نہیں سنتے ہیں ورنہ اگر یہ سب ساری چیزیں ہم سننے لگتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا کسی کے قریبی کو دفنا دیا گیا اور پھر قبر سے آواز آ رہی چیخوں پکار کیا آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے؟ قبرستان پر تو چیخے ہی چیخے سنائی دیتی کیونکہ اعمال ہمارے ایسے ہیں جی تو اسے قبر کے اس کے بارے میں بھی معلوم ہوا اسی طرح سے اومن فطرۃ الماح یا زندگی کا فطرہ آدمی کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آتی رہتی ہیں اس لیے ہم نماز میں تشاہد کے بعد اس دعا کو یاد کر لیں اللہ جہنم االدمن آداب القبر یاداب القبر اومن فطرت الماحمات اومن فطرۃ المسیحت اس کو برابر پڑھیں زندگی کے فتنے بہت ساری زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں موت کے فتنے موت کے فطرے موت سے لے کر کے جان, جان نکالے جانے سے لے کر کے قبرے کے سوال جواب پھر قبر میں قبرے کے عذاب پھر قیامت اور ہونا کی فتنے ہی فتنے آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں آدمی کب جا کر کے اطمینان کی سانس لے گا مومن بندے اطمینان کی سانس کب لیں گے جب پل سے پار کر جائیں گے پلس رات جہنم پر قائم کیا جائے گا جو نافرمان ہوں گے کافی مشق منافق ہوں گے سب وہیں اسے سے بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے تار لگے ہوں گے کانٹے لگے ہوں گے اس سے کھینچ کھینچ کر کے آہ, ان کو جہنم میں پھینکا جاتا رہے گا جب وہ رات پار کر لیں گے تو اطمینان ہو جائے گا سب کو انبیاء اکرام بھی انبیاء اکرام بھی آہ, پریشان ہوں گے ماشا صدی قرض اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی وقت آئے گا کہ کوئی کسی کو نہیں کسی کو کسی کا خیال نہیں کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وقت دو ٹائم ایک غالباً کیا ہے جب انسان کا حساب کتاب شروع ہوگا تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور ایک جب انسان پل سرات پار کر رہا ہے کیا ہو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تو بہر موت کے بعد کتنے ہی کتنے آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو کامیابی کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمائے اور جس طرح یہاں جمع ہے اسی طرح سے جنت میں بھی جمع فرمایا اور ہم لوگ آج کی اس مجلس کا یا دنیا کی مجلسوں کا تذکرہ کریں اسی طرح سے ومن اور اے اللہ مجھے د ج کے فتنے سے محفوظ رکھ یا میں د کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں د جال بھی بہت بڑا فتنا ہے فتنا ہے کہ نہیں چھوٹے چھوٹے دجال تو آج بہت ہیں دجال کا مطلب جو کداب ہو جھوٹا ہو فریب کار ہو دھوکھہ دوخاب باز ہو اسی کو دجال کہتے ہیں اور سب سے بڑا دجال تو ہاں مسیح دجال آئے گا عیسا اس علیہ السلام کے زمانے میں تو اس کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے آج کل کے جو دجال ہیں چھوٹے چھوٹے شعبدہ باز جو ہیں کسی بیماری سے شفا دیتے ہیں اور جن چھڑا دیتے ہیں اور بیماری دور کر دیتے ہیں مختلف طریقے مختلف دجال سب ہاں دکھائی دیتے رہتے ہیں عزتیں لوٹتے ہیں اور کیا کیا مال لوٹتے ہیں عزت لوٹتے ہیں جیب خالی کرتے ہیں سب کچھ لیکن عوام اتنی اندھی ہے کہ انہی پر ایمان ہی لاتے ہیں انہی پر ایمان ہی لاتے ہیں کیوں ارے بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں دجال سب سے پہنچا ہوا پیر رہے ہم؟ زمین میں دانا ڈالے گا اور کہے گا زمین ہاں فصل اگا دے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے سے فصل اگ کر کے کھڑی ہو جائے گی ہاں تو آج کل کے دجالوں پر ایمان لانے والے تو فوراً کلمہ پڑھ لیں گے دجال کا کیا کہے گا میں تمہارا آنند ہوں پہ لا لا ہونے کا دعوی کرے گا وہ ہاں آسمان سے کہے گا بارش برسنے کے لیے تو بارش ہونے لگے گی انسان کو قتل کر کے زندہ کر دے گا اور کیا چاہیے جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی آگ ہوگی اس کے پاس اور پانی ہوگا پانی کو وہ جنت کہے گا یہ سب کرشمے اس کے پاس ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو قوت دے گا بندوں کو آزمانے کے لیے پوری دنیا کا وہ چکر لگا لے گا تو جس کا ایمان پختہ نہیں رہے گا جو آج کل ڈھولمل یقین جو لوگ ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر اور ذرا ذرا سی کسی کی کچھ ہو یا نہ ہو بس ایمان لے آتے ہیں جلدی سے بہت بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں دامن پکڑ لیجئے کامیاب ہو جائیں گے دجال پر تو ہاں اکثر دنیا ایمان لے آئے گی تو دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا سہیباری روایت ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے سب نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں دجال کے جتنے سے ڈراتا ہوں اور میں تمہیں اس کی ایسی نشانی بتاتا ہوں جو نشانی نبیوں نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہے وہ کیسا ہوگا کانا ہوگا ایک آنکھ کا کیا ہوگا کانا ہوگا ایک آنکھ ہوگی ہاں بالکل پوچھی ہوئی اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہوگی بالکل یہ برابر ہوگی آنکھ کا نشان بھی نہیں ہوگا اور دوسری آنکھ کیا ہوگی بالکل اس طرح سے ابھری ہوئی اور نکلی ہوئی پیشانی پر کافا رہا کافر لکھا ہوگا مسلمان مومن پڑھ لے گا کافر لوگ نہیں پڑھیں گے پڑھ سکیں گے تو اس کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے اما ایشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں علم ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے ہر نماز میں آج کل ہماری نمازیں تو بڑی مختصر ہوتی ہیں مشکل سے درود شریف پڑھ پاتے ہیں اللہ معنی غلام تو نفسی اور اللہ مین من عذاب جہنم یہ تو بہت دور کی بات تو یہ دعا ہے اس کو ہم لوگ یاد کر لیں حسن المسلم دعا کی کتاب میں یہ دعا موجود ہوگی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک دعا سکھائی جو بہت مشہور ہے وہ کون سی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھائی جو میں اپنی نماز میں دعا کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو ظلمت اے اللہ تنفسی اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا اور گناہوں کو بلائے پھر ظلم وائل لان گناہوں کو سوائے تیرے کوئی معاف نہیں کر سکتا فخر لی مغفرت اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اپنی طرف سے معاف کر دے رحم نہیں مٹ پر رحم فرما ان نکان تل غفور رحیم اس لیے کہ تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں سمجھتا ہوں سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی اس طرح سے اور بھی ایک دو دعائیں ہیں کچھ دعائیں ہیں جنہیں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تشاہد سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں سکھائیں ان کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہماری نمازوں کو بنا دے آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعال خرط محمد علیہسب المین السلام علیکم وبرکاتہ یہ دخش ہمارا